اے لوگو تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو آمان لاؤ اپنی بھلے کو اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ اسمانوں ہے اور زمین میں ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے